بچڑے کو پدا بنا لی. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے خطاب کیا کہ تُو نے اس کام سے ان کو کیوں نہیں روکا اور اب حضرت موسیٰ تامری سے مخاطب ہوئے میرہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے قطبی نے لکھا اس لیے اس کو سامری کہا گیا بطور نفاق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا منافق تھا خما خط کو یا حضرت موسا نے فرمایا تیرا کیا معاملہ ہے حقیقت ہے اے سامری کہنے لگا بس تو میں نے دیکھا بمالم یکسو ہی جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا قبض تو پھر میں نے ایک مٹھی بھر لی من اثر الرسول رسول کے کھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پر پھر میں نے اس مٹی کو اس بچڑے میں پھینک اور اس طرح مزین کیا اس بات کو میرے لیے میرے دل نے عام مفسرین اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھی وہ بات جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھی یعنی میں نے ابریل امین کو گھوڑے پہ سوار دیکھا جب فرعون اور فراؤنی فرق ہو رہے تھے جہاں اس گھوڑے کا قدم پڑتا سبزہ اگتا میں نے کسی طریقے سے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی عظیم شخص ہے باقی لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آئی جو مجھے نظر آئی میں نے اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے ایک مٹھی لے لی مٹی کی یہ تو بڑا کرشمہ ہے وہ میں نے محفوظ کر لی یہ بچڑا میں نے نے چاندی کے دھات کو پجلا کے بنایا تو وہ مٹی اس میں ڈالی جس کی تاثیر سے یہ بچڑے کی آواز نکالنے لگا میرے نفس نے دل نے میرے لیے اسی بات کو مزین کیا اور خوبصورت کر کے دکھایا اگر مفسرین کا یہ معنی ہم مان لیں تو اس میں الرسول سے مراد جبریل امین لینے پڑتے ہیں اور کئی معذوف ماننے پڑتے ہیں اثر الرسول سے پہلے کئی معذوف آپ مانیں گے من منتراب اثر قدم فر سے رسول رسول کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بدماش سامری کی بات ہے جس کی تائید قرآن و حدیث نہیں کرتا حضرت صاحب نے مانا کیا اس معنی کو تائید حاصل ہے امام راضی کی ابو مسلم اصفہانی کی ابو حیام ادسی کی مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کبیر صفح اڑسٹھ علت چھٹی آیت پہ لکھا انہوں بس بسر تو مالم یا شروع بھی میں نے دیکھا وہ کچھ جو اور لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی میں نے حضرت موسا سے جو کچھ حاصل کیا وہ اور لوگوں نے حاصل نہیں کیا اپنی ذہانت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے میں نے دیکھا جو اور لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی میں نے ایسی ایسی چیزیں حضرت موسا سے سیکھیں جو اوروں نے نہیں سیکھیں و قبض تو قبض تو میں میں نا طریقہ شریعت ہر رسول حضرت موسا پس میں پیروکار تھا پس میں متبع تھا اس رسول کی شریعت کا میں نے جو کچھ حضرت موسا سے حاصل کیا وہ اوروں نے حاصل نہیں کیا میں ان کی شریعت کا متبع تھا فن پھر میں نے اس شریعت کو پھینک دیا میں نے اس طریقے کو پھینک دیا چھوڑ دیا اور یہ سونگ رچایا اور لوگوں کو اس طرف لگایا یہ بات میرے دل نے میرے لیے مزین کی کہ میں یوں کروں اس میں نہ کوئی محضوف ماننا پڑتا ہے نہ سے جبریل مراد لینا پڑتا ہے اور اس معنی کی تائید میں نے ارد کیا امام رازی نے کبیر میں ابو مسلم اسفہانی نے ان لوگوں نے بھی یہی مانا کیا ہے جو حضرت سیب مانا کرتے ہیں آگے جی سمجھ عام مفسرین کیا مانا کرتے ہیں میں نے دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا کیا جبریل گھوڑے پہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے سبزہ اگتا ہے یہ چیز میں نے دیکھی اور کسی نے نہیں دیکھی میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لیب تو ہاں میں نے اس مٹی کو اس پچھڑے میں پھینکا اس طرح یہ بات میرے لیے میرے دل میں مزین کی اور اس مٹی نے کرشمہ دکھا دیا اور یہ بولنے لگا حضرت صاحب کہتے ہیں اس معنی میں الرسول سے جبرین مراد لینا پڑتا ہے ایک خامی دوسری خامی کے کئی محضوف ماننے پڑتے ہیں من منتراب فرسے رسول گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی کتنے معذوف ماننے پڑتے ہیں اور پھر یہ سامری کی بات ہے جو حضرت صاحب کہتے ہیں بسر تو بالم یب سروپی کا مینا ہے میں نے وہ کچھ حاصل کیا حضرت موسا سے جو اوروں نے حاصل نہیں کیا علم دانائی حکمت قبض تو متبع کے معنی میں پھر میں نے پھر میں پیروکار بنا متبع بنا اس رسول کی شریعت کا اثر بمینا ملت شریعت دین پھر میں نے اس شریعت کو اس ملت کو دین کو پھینک دیا چھوڑ دیا اس طرح میری جان میرے دل نے میرے لیے ایک بات مزین کی اور میں نے یہ ڈھونگ رچا دیا اور قوم جو ہے اس ڈھونگ کے اندر آ گئی کالا فض حضرت موسا نے فرمایا دفاع ہو جا چل جا جایا بس بے شک تیرے لیے ہے دنیا کی زندگی میں انتقولا کہ تُو کیسا پھرے لام ساسا مجھے نہ چھونا مجھے کوئی مس نہ کرے مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے جو آدمی سامری کو ہاتھ لگاتا ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھتا سامری کو بھی بخار چڑھتا تو یہ ہر بندے سے کہتا میں نے ہاتھ نہ لائی بھائی اس کو خطرہ یہ ہوتا کہ یہ ہاتھ لگائے گا تو مجھے بخار چڑھے گا یہ زندگی میں سزا آتی سرداری چاہتا سن کہ میں سردار بن جاؤں لیڈر بن جاؤں تو ہم نے یوں ذلت کی سزا دی کا ماویدن اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے لنت لو جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی یعنی عذاب جسوں سے ٹل نہیں سکتا ونزرو الا اللہ کا اب دیکھ ذرا اپنے معبود کی طرف اللہ ہے شاہی اللہ نے میں نے کیا جی مجاور شدہ جس پہ بنا رہا مجاور لن ہر ہم اس کو جلا دیں گے سما پھر ہم اس کی راک بکھیر دیں گے یمے دریا میں بخیر بکھیرنا ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راک ہم دریا میں اڑا دیں گے انکم اس بچڑے کو جلا دیا گیا اس کی راک دریا میں اڑا دی گئی اس کے بعد حضرت موسا قوم سے مخاطب ہیں اور یہ نہیں ہے تمہارا الہ جس کو ہم نے جلا کے راک بنا کے دریا میں اڑا دیا ہے انکم اللہ آئے تھے توحید نمبر پانچ خامس بے شک الہ تمہارا اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں واسیع اللہ ش علم جملہ تالی لیا گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے کیونکہ عالم الغیب وہ ہے ہر چیز کو جاننے والا وہ ہے لہذا الہبی کائنات کا وہی ہے کزال کا آیت تشکی تیسری اسی طرح ہم سناتے ہیں جس طرح موسا کا قصہ سنایا آپ نے سن لیا کہ حضرت موسا نے کتنے مسائب اور کتنے دکھ اور پریشانیاں برداشت کی میرے پیغمبر دوسرے پیغمبروں نے بھی کچھ کم تکلیفیں نہیں سی اسی طرح ہم سناتے ہیں تجھ کو من سپا کا کچھ خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر گئے ہم ان کی خبریں آپ کو سناتے رہتے ہیں پہلے امبیا کی وقت آتے ہی نہ آ اور تحقیق ہم نے دیا ہے آپ کو ملنا اپنی طرف سے ذکرن ایک نصیت مراد قرآن ہے تفسیر ذکر بال قرآن کا اتفاق ہے کہ از ذکر سے مراد یا یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے انا نہ ذکر و ان لہو لہا من منظو تکویف رویہ کے لئے جس نے کیا اس ذکر سے وہ کے دن بوجھ خالدین ہمیشہ رہنے والے اس بوجھ میں بسالح یومل کے برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ یہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے یہ بہت برا بوجھ ہے یوم بدل ہے جی یوم القیامہ یون فقوفی سورے جس دن پھونکا جائے گا سور میں کیونکہ تقریبی ہے نا وہی جاری ہے جس دن پھونکا جائے گا سور میں و شرول گزرے اور ہم گھیر کے لائیں گے مجرم لوگوں کو یما اس دن زر نیلی آنکھوں والے پیاس کی وجہ سے جن کی آنکھیں نیلی ہو جائیں ہم لائیں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی تک ہافت نہ بہ نا ہوں چپ کے چپکے باتیں کریں گے آپس میں ٹھہرے ہو, ہو تم مگر دس دن ادھر یوں لگے گا کہ دنیا کی زندگی جو تھی وہ دس دن تھی یا قبر میں دس دن رہے نہ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یقول امسل اوم طریقہ جب کہے گا ان میں سب سے زیادہ سمجھدار طریقہ تن مذہب کے لحاظ سے بہترین رائے رکھنے والا امسل بہترین طریقہ رائے فکر آسن ہوں افضل ہوں فر جب کہے گا ان میں سے افضل طریقتا طریقہ تن عضروے کے بسما نہیں ٹھہرے ہو تم مگر ایک دن وہ دن آ لینے دو ہمارے پاس نہیں آنا تم نے بلونا کا نیبال سوال کرتے ہیں تو اسے پہاڑوں کے بارے میں قیامت کے دن سو پھونکا جائے گا حشر نشر ہوگا تو پہاڑ کہاں جائیں گے جی بڑے بڑے پہاڑ پوچھتے ہیں تو اسے پہاڑوں کے بارے میں شکوائے ہے جی مزاج کرتے ہوں گے نا آپس میں بیٹھتے ہوں گے تو واجی وا کیمد آئے گی جی ہر چیز ختم ہو جائے گی جی اور مکے میں تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے ہاں بھائی یہ پہاڑ کہاں جائیں گے فکول جواب شکوا بس کہہ دے میرے پیغمبر یم سے کار بخیر دے گا ان کو بخیر دے گا ان کو میرا رب نسبت بخیرنا صف پھر کر دے گا اس پہاڑی علاقے کو صف زمین صاف یہ پہاڑی علاقے والی ساری زمین صاف ہو جائے گی اور پہاڑوں کو جڑ سے اخاڑ دیا جائے گا لا لاترافیا ایوجن تو نہیں دیکھے گا اس میں جن کوئی موڑ جب امارت ہی کو نہیں رہنی تو مور کہاں رہنی ہے؟ ولا امتن نہ کوئی ٹیلا اونچ نیچ امتن نہ کوئی ٹیلا رہے گا نہ کوئی مور ہوگا یوم یتبعون تبداری تقریف ہے جی اس دن پیچھے چلیں گے دائی کے اے سوتائی اور اب دائی سے مراد ہے جی سور پھونکنے والا سور پھونکنے والے کی جو آواز آ رہی ہوگی اس کی طرف بھاگیں گے پیچھے چلیں گے دوڑیں گے دائی کی طرف لائے اور دب جائیں گی آواز رحمان کے سامنے یا رحمان کے در کی وجہ سے فلاں ہم سن بس توں نہیں سنے گا مگر خفیف آواز نرم آواز پنجابی میں کہتے ہیں دن اس دن نفع دے گی شفاعت من, من مگر اس آدمی کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دی وہ رضی الحلہ اور اس کی بات کو پسند کیا وہی حضرت صاحب کی بات ذہن میں ہے جی شاف معذوم مشہور لہو مواہد ہو یہ ہے جی لہو کلا شفاعت کرنے والے کو اذن حاصل ہو اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے وہ مواحد یا علم جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے شفاعت کرنے والوں کے آگے وما اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے بلا بھی علما اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم کا یہ شفیع سارے مل کے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اور وہ شفاعت کرنے والوں کے اگلے پچھلے حالات جانتا ہے وہ آنت البجو اور چھپ جائیں گے کے سامنے وقد من حمل اور برباد ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا بیا امل مین سالحاد بشارت تخویف کے بعد بشارت اور جس نے عمل کیے نیک مومن اس حالت میں کہ وہ مومن ہے فلاح یقاف ظلم اس کو اندیشہ نہیں ہوگا زیادتی کا ولا اور نہ حق تلفی کا ہو قرآن عربیہ اور اسی طرح کس طرح جس طرح ہم نے موسا کا قصہ سنایا اور جس طرح ہم تجھے نبیوں کے قصے سناتے ہیں اسی طرح ہم نے اتارا قرآن عربی زبان میں اور کافل بیان کمال ہو تو میں نہ ہوگا ایسا جامع ایسا محفوظ اور مکمل قرآن نازل کرنا ہمارا ہی کام ہے یوں ہم نے اتارا پھر یوں کریں شاہ عبد القادر یہی میں نے اکثر لوگوں سے ہم نے اتارا قرآن عربی زبان میں, میں تگون شاید کہ وہ شرک سے بچ جائیں ڈر جائیں اور شرک سے بچ جائیں او یو دے سو یا قرآن پیدا کرے ان کے دلوں میں ذکرن سمجھنے کی صلاحیت سوچ شاہدر نے میں کیا یہاں ذکرن کا سوچ شاید کے قرآن پیدا کرے ان کے دل میں سوچ فتعال اللہ ملک الحق سمرا آیات توحید کا سمرا اور آیت متعلق ہے ارحمانو الحملک الحق بس بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ سچا تاج ولا تاجت, ولا تاجت بالقرآن من قبل آیت تشدی نمبر چار متعلق ہے جی انزلنا وہ بھی آیت ہے اور یہ بھی آیت تشکی ہے جبریل قرآن پڑھتے وہی اتارتے تو نبی پاک ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے کوئی لفظ رہ نہ جائے جس کو سورت قیامت میں ذکر کیا لات تو ہر رک بھی لسانا کل تاج اللہ نہ ہی نہ جما ب قرآن اسی کی طرف اشارہ ہے جلدی نہ کیجیے قرآن لینے میں من قبل اَن عِلَيْكَ وَحْيُ اس سے پہلے پوری کر دی جائے تیری طرف اس کا, اس, اس کا اترنا اس سے پہلے کہ پورا کر دیا جائے تیری طرف اس کا اترنا پہلے سنا کیجیے اور جب وہ اترنا مکمل ہو جائے تو پھر پڑھیے تو ساتھ ساتھ پڑھنے میں مشقت ہوتی تھی نا دینی اگلا سننا پچھلا پڑھنا اس سے روک دیا گیا نہ کما نہ ہم آپ کو منع کر رہے ہیں جس طرح ہم نے آدم کو منع کیا تھا درخت کے قریب جانے تھے آدم نے اس نئی کی مخالفت کی تھی آپ ایسا نہ کریں آدم کی طرح نہیں ہونا کہ وہ بھول گئے تھے اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی آپ اس قرآن کو جب وہی ذہن میں محفوظ ہو جائے تو موسا کی طرح بہادر ہو کے پہنچانا ہے آدم کی طرح آپ کے عزم و ارادے میں جنبش نہیں آنی چاہیے بکر ربنی علما اور میرے پیغمبر اور ہم نے حکم دیا تھا آدم کو منقبل وہ بھول گئے ازمن اور ہم نے نہیں پایا ان کے لیے ازمن ازم وختگی ان میں ہم نے پختگی نہیں پائی ہم نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن وہ اس درخت کے قریب چلے گئے آپ نے ان کی طرح نہیں بننا اور ایک معنی از من کا ہے پختہ ارادہ کست کسک ارادہ تھا تو ناس کے لفظ کو دیکھیں تو یہ دوسرا معنی خوبصورت معلوم ہوتا ہے آدم بھول گئے ہم نے ان کے لیے نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا یعنی نافرمانی کی غرض سے انہوں نے نہیں کھایا تھا یہ میں نے بھول گئے تھے بس آدم بھول گئے اور ہم نے نہیں پایا ان کے لیے پختہ ارادہ بالکل نال الملائکہ تسجدوا آدم شیطان کے تابع ہو کر شرک نہ کرنا وہ تمہارا پرانا دشمن ہے یہ واقعہ جہاں بیان ہوگا اس سے مقصد یہی ہوگا شیطان کے تابع نہ بنو وہ تمہارا پرانا دشمن ہے اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا فقلنا ہم نے کہا اے آدم ان هذا بیشک یہ شیطان عدو لك تیرا بھی دشمن کا اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے فلا کہیں تمہیں نکلوا نہ دے ہوشیار رہنا کہیں تمہیں نکلوا نہ دے جنت سے فتش کا پھر تو مشقت میں پڑے المراد و بشکا اتہ فیصل بل معاش تشکا کا مطلب یہ ہے کہ پھر زمین پہ جاؤ گے ڈھونڈو گے محنت کرو گے, گے مشقت پیاسا بھی نہیں ہوگا بلاد ہاں تجھے دھوپ بھی نہیں لگے گی اب تو یہ انعام ہے اور اگر نافرمانی ہو گئی اور آپ نے ہماری بات کو نہ مانا تو پھر مشقت اٹھانی ہے آپ نے وس وسا علیہ شیتانو پھر وس وص وسا ڈالا اس کی طرف شیطان نے کالا کہنے لگا اے آدم حل اب کیا میں بتاؤں تجھ کو اللہ شجرت ہمیشگی کا درخت ہو جس درخت کو بندہ کھا لے تو پھر جنت میں ہمیشہ رہے وہ ملک کی لا یبلا اور بادشاہی لا یبلا جو پرانی نہ ہو ایسا درخت اس کو کھا دیا جائے تو ہمیشہ جنت میں بندہ رہے بادشاہی ایسی ملے جس پہ زوال نہ آئے بس بس نہیں بڑے لوگوں نے باتیں کی مور بن کے گیا سانپ بن کے گیا بات تو وہی کی مہی رہ گئی مور بن کے جائے یا سانپ بن کے جائے اس کا جنت میں جانا تو ثابت ہو گیا دوبارہ کئیوں نے جی جنت کے دروازے کے پیر کھڑے ہو کے گا بھئی میں تجھے یہ درخت بتا رہا ہوں کھانے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدم جنت میں جا رہے تھے یہ جنت سے نکل رہا تھا رستے میں ہی بات اس کی ایک مثال حضرت شیخ دیتے تھے کہ کسی طالب علم کو مدرسے سے وہ تم نکال دے تو وہ سامان اٹھا کے جا رہا دوسرا سامان اٹھا کے اندر داخل ہو رہا ہو تو وہ نکلنے والا کہتا ہے تینوی تھوڑے دنوں تک سمجھ آ جائے گی یہ کچھ نہیں مدرسہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن سب سے بات بہتر یہ ہے بس برسا ہی نہیں یہ لفظ جو آ ہے کہ بس برسا ڈالا اس نے تو وہ ڈال سکتا ہے دل کے اندر بات ڈال سکتا ہے منہ پھر دونوں نے کھا لیا اس سے لیے ان کی شرمگاہیں وطافے کا, کا یک صفا اور لگے چپکانے اور لگے چپکانے علیہما اپنے اوپر میں جن جنت کے پتوں کو اپنے جسم پہ جنت کے پتے رکھ کے اپنے نگید اور نکلا حکم ابولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی فاگا پھر وہ اپنا مطلب نہ پا سکا اتحس سے نکلنا عام ہے امدن ہو یا بھول کے فرما رہے ہیں فناسیا کہ آدم کیا ہوئے بھول گئے تو انبیاء سے ترک اولا کوئی کام ہو جائے کہ ہم جیسے گناگاروں سے ہو جائے تو اللہ پوچھے بھی نہیں لیکن وہی کام اگر اللہ کے نبیوں سے ہو جائے تو چونکہ ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہوتا ہے لہذا اللہ ان کی پکڑ کر لیتا بات اگر مناسب ہو تو سمجھ لینا بھئی ٹھیک کہیے نہ مناسب ہو تو کہنا بھائی نہیں سجی نہیں کہتے ہیں پرائے لوگ پتھر بھی مارے نا تکلیف نہیں ہوں اور محبوب پھول بھی مارے تو تکلیف ہو یہ بالکل اسی کر کیونکہ انبیاء اللہ کے محبوب ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں ان سے خلاف اولا گناہ بھی نہیں یہ بات سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ تم سے یہ کام کیوں ہوا اف اللہ کا لما دن کا لم تبدیل اور کئی موقعوں پر اللہ تعالی نے تبدیل کی تو یہ کا مینا نہ فرمانی نہ ان کے مرتبے جو اونچے ہوتے ان کے درجے جو اونچے ہوتے اور مولانا ادریس کاندنی رحمت اللہ علیہ نے کسی جگہ پہ لکھا تفسیر میں بھی لکھا ہوگا لازم لیکن ان کی تفسیر میرے اتنا زیر مطالعہ نہیں رہی پڑا ہے ان کی یہ بات کہ شیطان نے اللہ کے نام کی کسمیں کھائی وکا ساما ہما. کا ساما بہا باپالا کا سیگا اسی لیے بولا گیا کہ بڑی پکی قسمیں کا بار بار قسمیں کا تو حضرت آتم اللہ کے نام پہ اس نے دھوکا, دیا اور یہ اللہ کے نام پہ دھوکا کھا گیا انہوں نے سوچا بے اتنا بڑا اللہ اس کے نام کی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا پاکستان تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا پتا بھی جھیا قسم کس, کس طرح چکتے ہیں لوگ تو مولانا اتنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم کی نافرمانی جو ہوئی دھوکے میں جو آئے تو اللہ کے نام پہ دھوکا کھایا مولانا کہتے ہیں ایسی نافرمانی پر ہمارے کروڑوں فرما برداریاں قربان ہماری کروڑوں فرما برداریاں ایسی نافرمانی پہ قربان ہو جائیں اپنے قرب کے لیے چن لیا پھر انہیں چن لیا اس کے رب نے فتابہ با پھر اللہ اس پہ متوجہ ہوا اور اس کی رہنمائی کی توبہ کی طرف اللہ نے فرمایا اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے اکٹھے بعض ادوگن ایک تمہارا یعنی تمہاری اولاد میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت جس نے میری ہدایت کی دعبے کی فلا یزلو وہ نہ بہکے گا ولا یشکا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا فی فل الآرت فلا یزلو فی فل الدنیا ولا یشکا فی الآرت و من آرد ان ذکری تکویفی بھی, بھی تھوڑی سی ہے لیکن تخویف اخروی ہے من آرد ذکری جس نے منہ موڑا میرے ذکر سے یعنی اسلام سے ایمان سے دین سے قرآن سے نبی پاک کی سنت سے جس نے اے کیا میری یاد سے فَإنَّ لَهُ لہو معیشت بس بے شک اس کے لیے ہے گزران تنگ معیشت گزران بنا شروع یومل کے آمت دنیا میں گزران تنگ ہو گئی جی اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے رب کہے گا اے میرے اللہ کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے وقت کن تو بسیر میں تو دیکھنے والا تھا یہ اندھا پن تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پھر تو قرآن میں آتا نا کہ دیکھیں گے مجرمون نارا مجرم لوگ دیکھیں گے آپ کو کالا اللہ جواب میں کہیں گے کزا اسی طرح پہنچی تھی تیرے پاس ہماری ایسے نسیتا تو ان کو پھون گیا تھا نصیتا ترقا تو نے ان کو چھوڑ دیا تھا وہ کزا اور اسی طرح آج تن سا ترق آج تجھے چھوڑ دیا گیا ہے آج تجھے بھلا دیا گیا ہے کزالے کا نظری اور اس طرح ہم بدلا دیں گے من اشرفا اشرا کا حد سے تجاوز کرنے والوں کو جو نہیں ایمان رکھتا اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ البتہ عذاب آخرت کا اشدو بہت سخت ہے وہ ابکا اور باقی رہنے والا ہے ان لہ معیشت کا کچھ مفسرین نے تو اس کا مانا لیا دل کی تنگی قلب کی اس میں تو میرے اعتراض ہی کوئی نہیں کہ جو مشرقین ہوتے ہیں کفار ہوتے ہیں جتنی بھی دولت ہو دل کی تنگی رہتی رہتی اور صحیح معنی یہ ہے مراد ہے دنیا کی زندگی اور دولت اور معیشت کی تنگی بی میں نا کہ کینات کا جو وصف ہے وہ چھین لیں گے کینات اور حرص و لالچ کے مریض بنا دیں گے مدارک نے محنت کیا یمر امر مالکت و تا و استرا بال ساری زندگی گزرے گی تنگی میں پریشانیوں میں غم میں اس طرح روزی تنگ کریں گے یہ جو لوگ آپ کو پیسوں والے اور دولت والے نظر آتے ہیں یہ بڑے تنگ ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں اولاد کے ہاتھوں پیسوں کے ہاتھوں ہر سب کنات ختم ہو گئے تیس ہزار پینتیس ہزار پچاس ہزار آمدن ہے کچھ نہیں بنتا کچھ نہیں ہے پھر قرضے لے رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے علماء ہیں چار ہزار تنخواہ ہے پانچ ہزار تنخواہ ہے چھ ہزار تنخواہ ہے اس سے زیادہ کیا تنخواہ انہیں اللہ نے کناہت عطا کی وہ اسی پہ خوش اچھا پہن رہے ہیں اچھا کھا رہے ہیں تو یہ کناعت کا جو وصف ہے یہ اللہ دنیا داروں سے چھین لیتا ہے یہ ہے روزی کی تنگی ہم کئی ایسے دنیا داروں کو جانتے ہیں پیسہ ہے دولت ہے دکانیں ہیں پلاٹ ہیں مربے ہیں کار ہے سکوٹر ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پریشان رور گھروں میں جھگڑے ہیں فساد ہیں لڑائیاں ہیں باپ اور بیٹے لڑ رہے ہیں بہن اور بھائی لڑ رہے ہیں یہ ہے تنگی اللہ تعالی کنا کی زندگی عطا فرمائے تھوڑے پہ بندہ کناہ کر جائے اور اللہ یہ دولت عطا کرے آفالم یاد دے لاہوں تقویف ہے دنیا افلم, افلم کیا ان کے لیے یہ بات بیان نہیں ہو چکی قرآن میں قرآن میں کم ملک نہ قبل کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے من القرون امتیں جماعتیں جمشون مساکے نے مناز لہم یہ چل رہے ہیں ان کی منزلوں میں شام کی طرف جاتے ہیں نا ان مناظر سے گزر کے جاتے ہیں اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے ولا کالمت سبقت میں ربک اور اگر نہ ہوتی بات جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے اگر عذاب کا وعدہ اور وقت مقرر نہ ہوتا لکانل نظام لکانل العذاب و لزامن تو یہ عذاب ان کو چمٹ جاتا وہ اجل مسما ہے لو لا اجل مسما اگر نہ ہوتا وقت مقرر موت کا تو ان کو موت آ چکی ہوتی عذاب کا ایک وقت مقرر ہے وقت پہ آئے گا عذاب کیا یہ مت سب رب سوال مقدر کا ہم نہیں مانتے عذاب کیوں نہیں آتا ہے ہاں؟ جواب دیا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے اگر یہ بات لکھی نہ گئی ہوتی تیرے رب کی طرف سے عذاب کبھی کا تمہیں چمٹ گیا ہوتا اور اگر عمر مقرر نہ ہوتی ساٹھ سال ستر اسی کس کی کتنی عمر ہے تو پھر تمہیں موت آ چکی ہوتی فص بر علام یقول آیت تشجیح نمبر پانچ خامس پانچ امور پر مشتمل ہے اس میں پانچ امر ذکر ہوں گے جی فس بیر میرے پیغمبر صبر کر ان کے بکواسوں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں بک رہے ہیں تیرے خلاف شم سے سورج کے نکلنے سے پہلے نماز فجر. وَقَبْلَ غروب اور غروب ہونے سے پہلے نماز وَمِن آنَا اور رات کی گھڑیوں میں عشاء. اور رات کی گھڑیوں میں فسپے تصویر اطراف اور دن کے دونوں اطراف میں زور اور مغرب اور دن کے دونوں طرفوں میں فرتبی نے لکھا دی رولمانی نے جو میں نے لکھوا دیا یہ انہوں نے لکھا اللہ کا طرزہ تاکہ راضی ہو جائے یعنی اللہ کے انعام پہ راضی ہو جائے یہ کام کر پھر ہم نعمتیں دے رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَئِكَ تیسرا امر اور مت لمبی کر اپنی یہ آپ یہی ہے لیکن ہماری زبان میں नहीं مزہ نہیں उठा के کے بھی نہ دیکھ اپنی उठा کے بھی نہ دیکھ इलामा तरफ اس مال کے متانا جو ہم نے برتنے کے لیے دیا ازوا جن ان کافروں میں سے ازوا جن طرح طرح کے لوگوں کو کافروں کے چند گروہوں کو جو ہم نے مال دیا ہے دولت دی ہے ان کی طرف میرے پیغمبر آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا کر اگر نبی پاک کو خطاب ہے نا تو یہ ہمیں بھی خطاب ہے یہ جو مشرق مولوی اور مشرق پیر اور گدی نشین دنیا کی کوٹھیاں، کارے مربے اور جناب ممبریاں اور آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہ دیکھا کر کیوں زہرت الحیات اس دنیا یہ صرف رونق ہے دنیا کی زندگی کی یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی لے لینا دینا ہوں تاکہ ہم ان کو آزمائیں آزمائے اس میں ہم اس لیے دیتے ہیں ہم ان کی آزمائش کریں نعمت نہیں ہے میرے پیغمبر پر نعمت نہیں ہے آزمائش ہے ورزش کو ربی کا کھائی رو تیرے رب کی روزی بہتر ہے وہ ابکار باقی رہنے والی ہیں وہ امر عال کب صلاح چوتھا امر حکم دے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا امر مسلح جی نماز نماز ممد و معامن بنتی ہے مسائل پہ صبر کرنے کے لیے پیغمبر خود بھی نماز پہ قائم رہ لانس آلو کا رزقن. ہم نہیں سوال کرتے تج سے رز روزی کا یعنی قصب معاش کا کہ آپ قصب معاش میں لگے رہے سارا دن نہیں نان نئی نہرزوں کا ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو اور اچھا انجام لپ تکوا شرب سے بچنے والوں کے لیے وقالو اور کہتے ہیں لولا یاتینا بے آیت ربے کیوں نہیں لے کے آتا کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیا شکوا شکوا الٹا ماننے کی بجائے یہ بکواس کرتے ہیں کیوں نہیں لے کے آتا کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے یعنی وہ نشانی جو ہم مانتے ہیں جواب شکوا کیا نہیں آ چکی ان کے پاس بے نہ تو مستاب حقیقت معافی سو فلک اس چیز کی جو پہلی کتابوں میں تھی کیا تھا پہلی کتابوں میں آخری پیغمبر آئے گا کیا تھا پہلی کتابوں میں قرآن آئے گا تو کیا ان کے پاس وہ پیغمبر اور قرآن نہیں آ گیا اس سے بڑی نشانی اور کیا مانگتے ہیں کیا نہیں آ ان کے پاس حقیقت اس چیز کی جو پہلی کتابوں میں تھی ولو ان لکھنا اور اگر ہم ہلاک کر دیں ان کو بے عذابن کسی عذاب آفت میں من قبل ہی پیغمبر بھیجنے سے پہلے نبی کے آنے سے پہلے لکا لوں تو اس وقت وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا اور سلطائی رسولا کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی من قبل ان زلیل ہونے سے پہلے ونخضا اور رسوا ہونے سے پہلے مولا اورجنا تھا کتاب بھیجنی تھی ہم اسے مانتے اس پہ عمل کرتے تیری پیروی کرتے پھر انہوں نے یہ بکواس کرنے تھے کل میرے پیغمبر کہہ دے نہیں نہ مانتے ہیں تو کہہ دے کل متربے سن ہر ایک انتظار کرنے والا ہے تم بھی ہم بھی فتحبسو بس تم انتظار کرو فتح انقریب تم جان لو گے من اسراتی کون ہے سیدھے رستے پہ چلنے والا منحصا اور ہدایت یافتہ اور کون ہے, ہے گمراہ یہ سارے فیصلے انکریب ہونے والے ہیں سورت امبیا جی سورت المبیا با سورت تاہا بڑا آسان سربت ہے سورت تاہ میں بیان ہوا حضرت موسا کی طرف یہی وئی کی گئی تھی کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اب سورت انبیاء میں ترقی کر کے کہا جائے گا صرف حضرت موسا کی طرف نہیں سب انبیاء کی طرف یہی وہی کی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ یہ حجی ربت سورت انبیاء کا مختصر طور پہ انبیاء کا مضمون کیا ہوگا سب انبیاء مسئلہ توحید کے دائجے سب انبیاء کی طرف یہی وئی کی گئی تھی لا الہ الا سورت تاہا میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہی وہی ہوئی تھی کہ میرے سوا الہ معبود کوئی نہیں مجھے ہی پکارو اس مسئلے کو انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کے ساتھ قوم تک پہنچایا تھا مسائب جھیلے غم برداشت کیے اب سورت انبیاء میں ترقی کر کے کہا جائے گا کہ صرف حضرت موسا کی طرف نہیں بلکہ ہم نے سب انبیاء کی طرف یہی وہی کی تھی کہ میرے سوا اللہ اور معبود بننے کے لائق کو؟ کوئی خلاصہ دعوے سورت کا ذکر دو مرتبہ ابتدا میں تین سوالوں کے جواب دلیل نقلی اجمالی ایک اور تفصیلی دس دلیل عقلی تین اور دلیل وحی دو سورت کا دعوی دو مرتبہ جی ابتداء میں اور آخر میں ابتداء میں تین سوالوں کے جواب ایک دلیل نقلی اجمالی اور دس دلائل نقلی تفصیلی تین عقلی دلائل ہوں گے دو دلائل وہی ہوں گے باقی تخبی شکواجات شکوہ جات ججرات تسلیات تمبیات یہ ہر صورت کا خاصہ اور لازمہ ہے جی میرے دعوے کو مانو ورنہ پکڑ لوں گا جنہوں نے اس دعوے کو مانا انعام کروں گا دعوا پیش کرنے والے دائین اور مبلغ کے لیے تسلیاں گھبرانا نہیں اور مشرقین کا جو رویہ ہے اور ان کے جو بکواسات ہیں ان پر اللہ شکوے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمٰی اقترب اللہ سے حساب تقویف قریب آ لگا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قیامت مراد ہے اور وہ ہیں وفلت میں مور منہ مو پھیرنے والے یہ مانتے ہی نہیں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ عذاب بالکل قریب آ لگا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے قریب آ لگا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قیامت حضرت نیلوی صاحب نے لکھا کہ ایک ترا بار بہت قریب آ لگا تو حساب سے مراد ہے جنگے بدر بہت قریب آ لگا ہے ان کا وقت اور اگر قیامت مراد ہو تو جتنا وقت پیچھے گزر چکا ہے اس کی نسبت اگلا وقت قریب بار آ گیا یاتیہم من ذکر شکوا متعلق تقریب کے نئی آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ذکر مسئلہ توحید میر ربہم ان کے رب کی طرف سے محدسن نئی تازہ مع مگر وہ مشرق سنتے ہیں اس کو وہ لا دوں اس حال میں کہ وہ کھیل تماشا کرتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے ہیں کوئی آیت نہیں اترتی ہے کوئی حکم نہیں آتا ہے تو اس کو سنتے ہیں کھیل تماشے کے لیے لاحت اس حال میں کہ غافل ہیں ان کے دل اثر گن چھپ چھپ کے کرتے ہیں مشورے اللہ دینا ظالم اے اشرف چھپ چھپ کے کرتے ہیں مشورے ظالم فلحاظ بشرم اسلو کم نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تمہاری طرح یہ مشورے ہماری طرح ہی تو آدمی ہے کھاتا پیتا چلتا پھرتا شادیاں غمیاں یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے افتاح تہرا تب تب تاتون، کیا تم پیروی کرتے ہو جادو کی اس کا کلمہ پڑھنا ہے اس کا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر جادو کی پیروی کرنی ہے کہ یہ آپس میں چپ کے بکواس کر رہے ہیں مشرے کر رہے ہیں کیا پس تم پیروی کرو گے جادو کی ہم تم تم سے رو اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو حضرت ریزوی سر کہتے ہیں اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ بشر ہے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ کون ہے بشر ہے کالا ربی کس سے چھپ کے سرگوشیاں کر رہے ہو بھائی چھپ چھپ کے چپ کے چپ کے مشرے کر رہے ہو بشر ہے اس کی اس, اس کا کلمہ پڑنا ہے تو پھر جادو کی پیروی کر لی ہے کہ کس سے چھپ کے مشورے کر رہے ہو کالا میرے اس نبی نے کہا میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں اس لیے کہ وہی وہ ہے سننے والا ہر پکار کا علیم جاننے والا ہر حالات کا کس سے چھپ کے مجرے کرتے ہو زمین و آسمان کی کوئی چیز رب سے پوشیدہ نہیں ہے حضرت نیروی صاحب نے اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑا اور بہت خوبصورت جوڑا لیکن یہاں پہلے ایک بات لکھ یہ کال ربی یعلم امریک دعوی صورت پہلی مرتبہ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے ہمادان اللہ ہے یہ دعوے کی ایک جز ہے پوچھ ہماد اللہ ہے حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں چھپ چھپ کے تیرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم یہ مسئلہ بیان کرتا ہے یہ سرگوشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ تم یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے بل کالوا سوامن نہیں نہیں جی بشر نہیں ہے صرف وہ بلکہ کہتے ہیں پرا گندا خواب ہے ماں کبر سے ترقی ہے جی بلکہ کہتے ہیں پرا گندا خواب ہے بل اس نہیں نہیں جی بلکہ اس نے گھڑ لیا افطرا کر لیا جی بل ہوا جی نہیں نہیں بلکہ وہ شاعر ہے پھل تنا بس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس نشانی کما لوں جیسے بھیجے گئے تھے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کے اگر یہ بھی رسول ہے نا ہم تو کہتے ہیں بشر ہے جادوگر ہے مفتری ہے پرا گندا ہے اور اگر واقعی رسول ہے تو جو پہلے پیغمبر نشانیاں لاتے تھے یہ بھی لے کے آئے قبلا ہوں تخویر دنیا بھی ہے اور ان کے قول کا جواب ہے کہ پہلے نبی جو نشانیاں لائے تھے یہ بھی اس سے ادھی نشانی لائے اللہ فرماتے ہیں نئی ایمان لائی ان سے پہلے من کریتن کوئی بستی یعنی بستی والے لا جن کو ہم نے ہلاک کیا جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا نا نو کی بستی حضرت لوت کی بستی قوم سموت کی بستی وہ نہیں مان لائے افا یو مین یہ بھڑوے مانیں گے افا یو من کیا وہ مانیں گے یہ جو کہتے ہیں کہ پہلے نبی جس طرح نشانیاں لے کے آئے تھے اس طرح کی نشانیاں لے کے آ مانا. مانا نویم اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ مرد تھے نوحی ہیل ہم کی طرف وہی کیا کرتے تھے اہلِ علم سے پوچھ لو ان کو تم لاتم اگر تم جانتے نہیں ہو کیا ہے؟ سوال مقدر تو بشر ہے ہم تجھے نبی نہیں مانتے فرمایا مجھ سے پہلے ان سے پہلے جتنے ہوں جس اور نئی بنائے تھے ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم لا یا جو کھانا نہ کھاتے ہوں دوسرے سوال کا جواب یہ کھاتا پیتا ہے معیشت کے لیے بازار میں آتا ہے تجارت کرتا ہے نبی کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ان سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے ماں کالو خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے تیسرے سوال کا جواب اس نے مر جانا ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا تجھ پر موت آنی ہے اس لیے ہم نبی نہیں مانتے فرمایا مئی سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ ہمیشہ نہیں رہے سما سدک نہ تسلیہ جی نبی پاک کے لیے پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ کن سے نبیوں سے پھر سچ کر دکھایا ہم نے ان سے وعدہ فنجئی نہ ہم نے ان کو بچا لیا اور جس, جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور ہم نے مشرقوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا نبی پاک کو تسلی ہے کہ پہلے نبی آئے یہ لوگ بکواس کرتے رہے آخری کامیابی وقت کے نبی کو ملی تھی لقت انا کا کتابہ ترغیب مشرقین کو ترغیب دی جا رہی ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے کتاب آئی ہے اس کو مانو لقد انزلنا الیکم کتابا تحقیق ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب فی رو کم دینکم احکام شرا جس میں ذکر ہے تمہارے دین کا شریعت کے کام کا افلاتا عقل کیوں نہیں کرتے ہو ہم نے اتنی عظیم کتاب تمہیں دی ہے تم مانتے ہی نہیں ہو ہوتے اور اتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں انہیں سنا میرے پیغمبر یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں قانت زال جو ظالم تھی مشرک تھی احسو پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے آزاد کو نشانیاں آنے لگی اذا ہم منہا اسی وقت وہ لگے وہاں سے کھسکنے بھاگنے بھاگنے پھر وہ لگے اسی وقت وہاں سے بھاگنے لا تر نا ہم نے کہا بھاگو نہیں ورژ لاما تم تھی یہ اور لوٹو ان آرائشوں کی طرف لوٹو ان ایشو کی طرف جو تمہیں دی گئی تھی مکان چھوڑ کے جا رہے ہو محلے تمہارے باغات ہیں زمینیں ہیں کدھر جا رہے ہو لوٹو مسا کے اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو لال تسالو میں تال کچھ گلا کر تم سے پوچھا جائے گا ابھی تو ٹھہرو تم سے پوچھا جائے سناؤ کیسی گزری مال کہاں ہیں وہ جو کھوٹی قسمیں خریدیا کرتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ تم سے پوچھا جائے گا ٹھہرو ذرا یہی کال ہوئی آوئی اس وقت کہتے ہیں کہنے لگے ہائے ہماری خرابی انا کنہنا ظالمی یقیناً ہم ہی ظالم تھے دعوام ہمیشہ رہی تھپڑ اور حضرت کے ساتھ تلیاں ملتے رہے ہتہ جالنا ماسیدہ یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح خام دینا ہوئے انگارے کی طرح حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسیدن اگر خوشحالی کے لحاظ سے انہیں کھیت سمجھ لو تو ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا اور اگر شرارت کی وجہ سے انہیں انگارا سمجھ لو تو ہم نے انہیں بجھے ہوئے انگارے کی طرح کر کے رکھا دلیل اکلی اول اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے لائے بینا بے کار کھیل تماشا کرنے کے لیے کھیل کود کے لیے بیکار نہیں پیدا کیا لو اردنا اگر ہمیں یہی منظور ہوتا اگر ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہم نتخذ اللہ من کہ ہم بنا لیں اس کو کھلونا اگر ہمارا ارادہ یہی ہوتا کہ ہم بنا لے زمین و آسمان کی پیدائش کو کھلونا من تو ہم بنا لیتے اس کو خود بخود اپنی طرف سے <تصفح> ہمیں کوئی روک سکتا تھا ان کو اگر ہم کو کرنا ہوتا لیکن یہ ہماری شان کے مطابق نہیں تھا یہ مطلب ہے اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم کر لیتے لیکن یہ ہماری شان کے خلاف تھا بل نق دیکلحق بل کے بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں بلکہ ہم غالب کرتے ہیں حق کو باطل پر فدم بہو پھر وہ حق باطل کو کچل دیتا ہے دماغ کا جو بھیجا ہے نا یہ باہر نکال دیتا ہے پھر وہ حق باطل کو اچل دیتا ہے اسی وقت وہ باطل ناپید ہو جاتا ہے ختم بلا کم الما کا اور تمہارے لیے خرابی اور ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کر رہے ہو کہ یہ جہاں یوں ہی بن گئے ہیں کوئی قیامت نہیں آنی خیر سماجی کے لیے بنایا ہے و لہ منفواتے و لر دلیل اکلی دوسری اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ من اور جو مخلوق اس کے پاس رہتی ہے فرشتے اور جو مخلوق اس کے پاس رہتی ہے لا تک پیرون عبادت ہی وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے وہ لائت اور وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں سب ہُنہا وہ تصویریں پڑھتے ہیں اللہ کی رات اور دن لا یق ترون بھی نہیں سستی سستی رکنے کا مینا بھی ہے رکتے نہیں زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں ملائکہ جو میرے پاس رہتے ہیں اور تم نے انہیں بھی معبود بنا لیا وہ تو میری عبادت کرتے ہیں ہر وقت میری تصویریں پڑھتے رہتے ہیں تم نے انہیں علام آن لیا آسمان والوں کا حال سن لیا ذرا زمین والوں کا حال سنو کیا انہوں نے بنا لیے معبود زمین سے آسمان والے تو فرشتے تھے زمین سے معبود بنا لیے شیرون آم حمزہ استفام معذوف ہے آم یون شیرون کیا وہ مردوں کو زندہ کر لیں گے کیا وہ اٹھا کھڑا کریں گے یہ دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے جن کو تم نے محبوب بنا لیا لوگ افیما آلیہ تم دونوں اکلی دلیلوں کا سمراج اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور معبود اللہ کے سوا لا لساد تو زمین و آسمان فساد زدہ ہو جاتے خراب ہو جاتے اللہ پس اس ساری تقریر سے ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے رب العرش رب ہے عرش کا اما یا اور ان سے پوچھا سے گا, گا اللہ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا امت زجر کا جی اور میں نے کہا کہ جب اللہ اعادہ کرتے ہیں نا جی کسی پچھلی آیت کا تو کوئی نہ کوئی ادا کرنے سے مقصد ہوتا ہے میرے پیغمبر کہہ دے لے او اپنی دلیل. ہم نے تو اکلی نقلی بھائی دلیلوں کے ساتھ مسئلے کو واضح کر دیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤکرو ممایا یہ قرآن نصیت ہے میرے ساتھ والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں بس ذکر من قبلی اور دوسری کتابیں تو ریت ان کی تھی ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے گزرے یہ میں نے یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور پہلی کتابیں نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے گزرے یا ذکر کا میں نا خبر اس قرآن میں خبریں ہیں ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں اور اس قرآن میں خبریں ہیں ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے ہو گئے بل اکثر املا یا لم بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حق کو کرنے والے نقلی اجمالی از جملہ امبیا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اللہ نو ہی اگر ہم اس کی طرح وہی کیا کرتے تھے انہو لا الہ الا آنا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں فاخود بس عبادت میری کرو ہر نبی کی طرف ہم نے یہی وہی کی تھی نا کہ میرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے فاغدون بس عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرنی ہے یہ جو سورت امبیا کا نام سورت امبیا رکھا گیا یہ اسی وجہ سے رکھا گیا اس آیت کی وجہ کہ ایسی سورت جس سورت میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا جس مسئلے پر سارے نبی کیا تھے متفق سارے نبیوں کا اتفاق تھا اس مسئلے پر اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت ہمارے ہندو پاک میں بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے ختم نبوت اس کے لیے لوگ مال، جان اولاد ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا بھی اس کی اہمیت کیوں پیدا ہوئی اہمیت اس لیے پیدا ہوئی کہ سارے فرقوں کے جو علماء ہیں وہ اس مسئلے پر کیا ہیں چوہتر کی تحریک چلی اس میں ہم نے بھی کام کیا بریلوی تو بندی حدیث اس وقت شیے بھی تھے چوہتر میں چاروں طبقے سن انیس سو ترپن ترونجا اس میں پہلی تحریک چلی حضرت شاہ جی امیر شریعت کے زمانے میں بریلوی دوبندی شیعہ سبقت تھے دس ہزار آدمی صرف لاہور میں شہید ختم نبوت کے مسئلے کی سبق شیر و شکر تھے یہاں سرگودا میں ایک تھاانے دار تھے ریٹائر ہوئے نیازی میاں والی کے وہ بڑے معاہد آدمی تھے انہوں نے مجھے سنایا کہ میری ڈیوٹی تھی ملتان میں کانسٹیبل تھا سپاہی تو میری ڈیوٹی لگ گئی کہ سید اطاول شاہ بخاری کی سیکورٹی کروں یہ کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا ان کے ارادے ہیں یہ سیکورٹی کا تو وہ نیازی صاحب کہتے ہیں سیکورٹی کی غرض سے میں ان کی جماعت میں شامل ہوں باقاعدہ فارم پر سٹیج لگا رہا ہوں کرسیاں لا رہا ہوں نارے لگا رہا ہوں علماء کے ساتھ ساتھ ہوں میں اتنا قریب ہو گیا کہ جو ان کی مخفی میٹنگ ہوتی نا جس میں صرف علماء ہوتے تو چائے پانی کا لے جانا لے آنا میرے دم میں ہوتا میں ساری میٹنگ سنتا جو سنتا اس کی اطلاع دے دیتا ہوں یہ جو سیکورٹی ہے نا یہ بڑے بڑے طریقے سے سیکورٹی ہوتی باہر کا آدمی کیسے کر سکتا ہے اندر کا آدمی کر یہ کئی جماعتیں سپاہی صحابہ یا دوسری جماعتیں یہ جو زوال پذیر ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکورٹی کے بندے فارم پور کر کے ان کے اندر گھس گئے اندر گھس کے انہوں نے سب کچھ لے لیا کیا کرنا چاہتے ہیں کون کون بندے ہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے ہمارے مجھے کہنے لگے جناب مولانا ہمارا فیصلہ ہوا ہے پولیس کا کہ اٹھارہ بیس آدمی پولیس کے فارغ کر دیے میں سے نکال دی. یعنی دیے یعنی لکھ دیا جائے کہ یہ میک میں میں بس ان کو نہیں رکھنا لیکن وہ نکلیں گے نہیں وہ صرف وہ تمہیں بتانے کے لیے ہوگا کہ یہ نکل گئے ان کے ذمہ لگی ہے سیکورٹی کرنی شخصیات کی ان میں ایک نام آپ کا بھی ہے جب وہ بندہ یہاں مقرر ہوگا تو میں نشاندہی کروں گا کہ یہ بندہ ہے وہ آپ کے محلے میں مکان لے گا آپ کی مسجد کا نمازی بنے گا آپ کے مدرسے میں دلچسپی لے گا آپ کے جلسوں میں چندے دے گا آپ جب علماء کو بلائیں گے تو وہ کہے گا روٹی میرے گھر کھانی ہے کہ مولگے روٹی لب جائے تو چاہیے اور چندہ جو دے دے سو روپیہ سبحان اللہ پھر تو رسید کاٹ کو اس کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں جنت جان لے میں کھا چیز تو بندہ مقرر ہوگا وہ یہاں رہے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بندہ خیر وہ بعد میں آیا اس نے کہا کہ وہ سکیم رہ گئی وہ پاس نہیں ہوئی وہ سکیم تو یہ سیکورٹیاں اس طرح ہوتی ہیں بڑا ہوشیار ہونا پڑتا ہے مولانا غلام غوث سے ایک شخصیت ہوئی ہیں جمیط علماء اسلام میں بڑے زیرک اور سمجھدار آدمی تھی حضرت کشمیری کے شاگرد تھے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک خادم رہا آٹھ سال رات مجھے دبا رہا خدمت کر رہا ہے، میں جیسے باپ لگتا ہوں اس کا ایک دن اس نے کوئی بات کی تو میرے ذہن میں بات کھٹکی میں آ کر تو سیکورٹی کا بندہ تھے نہیں صبح وہ نظر نہیں تو مولانا ہزاروی کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے ایوان صدر گیا اس بندے کو میں نے وہاں دیکھا ایوان صدر کا آدمی تو یہ بڑی عجیب طریقے سے ایک دن میں گھر سے اترا تو ہمارے جی یعنی وہاں بندہ ہوتا ہے تو وہاں بیٹھ کے ہے، فکیر ہے تو یہ سیکورٹیاں جو ہے اس طرح ہوتی تو یہ کہتا ہے میں شامل ہو گیا ایک خاص میٹنگ ہو رہی تھی تو میں چائے ہے اندر, اندر اب گفتگو ہو رہی ہے شیعوں کا مولوی تھا حافظ کفیت حسین گفتگو اس نقطے پہ ہو رہی تھی کہ مرزائی لالچ دیتے ہیں نوکری کا پھر چھوکری کا تو لوگ مرزائی ہو جاتے تو یار کوئی تدارو کرو مرزائیت سے روکو کہ لوگ مرزائی نہ ہو تو شیعہ جو تھا نا حافظ حسین اس کو مزاق کی سوجی تو کہتے شاہ جی اے تسی دو بندی اہلدیز سوچو اے بندے مرزئی تڈے چو ہو ساڈے شیئ بریلویاں چ کوئی کدی نہیں ہویا بات تو اس نے بڑی کی ہم شیوں میں سے سوچو. بڑا مزار بنا سارا آنے لگا کتنے علماء وہاں بیٹھے تھے شاہ جی بھی چپ کر گئے نیازی صاحب کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی نے حافظ کفایت حسین کی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے فرمایا حافظ جی د کم موتر بھی کے کی, کی نبوت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سارے علماء کیا ہیں لوگ سمجھتے ہیں مولوی لڑتے ہیں فتوے لگاتے ہیں بائیاں ٹونگتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوں گے ہاں یہ کوئی بڑا عجیب مسئلہ بھائی کہ سارے اختلاف بھول گئے اس لیے یہ مسئلہ اہمیت اختیار کر کے میں کہتا ہوں جس مسئلے پر ملک کے علماء اکٹھے ہوں وہ تو اہمیت والا مسئلہ ہو جاتا ہے اور جس مسئلے پر سارے انبیاء اکٹھے ہوں وہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہوگا کہ سارے انبیاء کا ایک ہی مشن ہے لا الہ اللہ آنا وکالحمان ولا شکوا جی توحید تمام انبیاء کا اجتماعی مسئلہ ہے اجماعی مسئلہ ہے سارے انبیاء اس مسئلے پہ اکٹھے ہیں پھر بھی ہے پھر بھی مشرقین پہ تعجب ہے کہ کہتے ہیں بنا لی رحمان اولاد صبح جواب شکوا ایک صبح اس کی ذات پاک ہے اولاد سے عباد بات دو دوسرا جواب بلکہ وہ بندے ہیں مکرم معذ لاجسے کو بِالْقَوْلِ تیسرا جواب وہ آگے نہیں بڑھ سکتے بات کرنے میں میرے نال گل بھی نہیں کر سکتے وهم جواب وهم یا ملوم اور وہ اس کے حق حکم پہ یا ملوم کار بند ہے جو میں حکم دیتا ہوں وہی وہ کرتے ہیں یا بَيْنَ بہنا پانچ جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں شاون چھ وہ شفاعت نہیں کر کریں گے مگر اس کے لیے جس پہ رب راضی ہوگا شاف معذون ہو مشہور بحمن خشیتی مجھ سے ان سات اور وہ اس کی ہے سے ڈرتے رہتے ہیں اولاد کیسے بن گئے وہ میں یقل مِنْهُمْ ہوں جواب شکوا کی تمام شکیں جو ہیں جی سات ان پر متفرع ہے جی تمام شکوں کے متعلق ہے جی اور جو کوئی کہے ان میں سے مندونی کہ میں بھی معبود ہوں مندونی اس اللہ کے سوا فضال کا نزدیک جہنم ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم فزال کا نزیر ہم اس طرح بدلہ دیا طے کرتے ہیں ظالموں کو اب علم جلدی نفل دلیل اگلی تیسری کیا نہیں دیکھا کافروں نے بے شک آسمان اور زمین کانتا رت کن تھے آپس میں ملے ہوئے بتک نہ ہوما ہم نے ان کو کھول دیا کانتا رتکن آپس میں ملے ہوئے ہم نے ان کو کھول دیا حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں اتم کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے اتم یعنی کچھ نہیں تھے نہ زمین تھا نہ آسمان تھا زمین و آسمان آتم کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا زمین بچھا دی آسمان بن گیا کالا ابن و عباس و مجاہد و عطا و قطع کا نتا شیم واحد زمین و آسمان ایک چیز تھے بن بینا بل ہوا اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے دونوں کو کھول کے رکھ دیا زمین نیچے آ گئی آسمان اوپر چلا گیا بے شک آسمان اور زمین تھے منہ بند رت کر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا کھول دیا نے ایک معنی لکھا ہے بہت خوبصورت معنی ہے زمین و آسمان بند تھے منہ بند تھے ہم نے ان کو کھول دیا کہتے ہیں آسمان کا منہ بارش کے برسانے سے بند تھا زمین کا منہ فصل اگانے سے بند تھا ہم نے آسمان کا منہ کھولا تو بارش برسنے لگی زمین کا منہ کھولا تو فصلیں اگنے لگی یہ بڑا خوبصورت مانا بجال نام الماعک اللہ شہین ہائی اور بنائی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز افل آیو مینو کیوں ہماری مان نہیں لاتے ہو ہماری اتنی قدرتیں ہیں پھر نہیں مانتے ہو مادہ منویا ہر جاندار کا اصل ہے جی ہر جاندار چیز مادہ منویا سے پیدا ہوئی تو وہ پانی ہے نا بول بہار براد کو لے کے جھونکنا پڑے وجال نافی یا ہم نے بنائے اس میں کھلے کھلے رستے وہ راہ پائیں منزل مقصود کی طرف اللہ اور وہی وہ اس وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو سورج کو اور چاند کو کلک کے سورے اپنے, اپنے مدار میں اپنے اپنے घेरे में جس بہ تیر رہے ہیں نیلوی صاحب میں نہ کرتے ہیں اجرام فلکیہ اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں سورج چل رہا ہے چاند چل رہا ہے ستارے چل رہے ہیں واہ ول جی واجال قبل کل خول تیسرے سوال کے جواب کا اعادہ ہے جی اور مشرقین کے لیے زجر ہے جی اس زجر کے لیے اعادہ کیا ہے جی. یہ سوال ہم پیچھے اس کا جواب پڑھ چکے ہیں اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے الخودہ ہمیشہ جینا کیا اگر آپ پر موت آ جائے فہم الخالدور تو یہ بھڑوے ہمیشہ رہیں گے اگر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے نہیں نہیں کلو نفسین ماں کبل کی دلیل ہے جی کلو نفسین ما ہر نفس نے چکھنی ہے موت کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے نبلو کمپشر خی اور ہم پرکھتے ہیں تم کو برے حالات سے اور اچھے حالات سے فتن تن آزمائش کرنے کے لیے کبھی اچھے حالات آ کبھی بیماری کبھی صحت کبھی دولت کبھی بھوک یہ ہم پرکھتے ہیں آزمائش کے لیے بھائی لئی اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے ایک مولانا اوپر سے سید وہ فرماتے ہیں یہ کل نفس ذائقت الموت جو ہے ہر نفس نے موت چکھنی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عورتیں ہنڈیا میں سے نمک چکھتی ہیں یہ لگا کہ بس یہ ہے موت جس طرح نمک چکی جاتی چکھا جاتا ہے جس طرح مرچیں چکی جاتی ہیں اسی طرح موت و چکنی بیچارے قرآن کے قریب نہیں آتے حدیث کے بھی قریب نہیں آتے پتہ پتا بتا مسئلے کا پتہ نہیں ہے لیکن بیان کرنے کا ہے. بیان کرنا پتا نہیں کروڑ پکا میں تقریر کر رہے ہیں یہ اطالم کے مندو بھائیوں میں سے کوئی ایک تھا تو تقریر ہو رہی ہے تو اسی مسئلے کو بیان کیا تو وہاں ہمارا ایک چودھری ہے بلوچ اکبر بلوچ کوئی مولوی نہیں ہے کوٹھی ہے اس کی اپنی زمینیں شاہ جی کا مرید ہے اس نے سے پرچی بھیجی اور تعلیم الاسلام کی وہ عبارت لکھ کے بھیجی کہ نزدیک سے سننے کا کائل وہ مشرق تو اس نے کوئی اس پرچی کا جواب صحیح نہیں دیا پھر منصل قبری پڑا تو یہ بلوچ مجمے کو چیرتا ہوا کے قریب کیا اور اس نے کہا منصل کی اس میں ہے اور یہ کذاب ہے, ہے, ہے اور لا شہ ہے اور لا اسلو حضرت شاہ جی تو پھر محفل میں بیٹھتے تو یہی بیان کرتے تھے اور درس میں ہوتے تو یہی بیان کرتے تھے تقریر کرتے تو یہی بیان کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں تین سنت آدی میں مینتے نہیں آتی میں جلد آدمی ہے تو, تو سنع اب انہیں بھی نہیں آتی تھی اس نے کہا اس میں محمد ابن مروان سدی سغیر ہے تذاب ہے اس نے کہا اس کی ایک اور سند بھی ہے اس نے کہا وہ کہا ابو شیخ والی ابو شیخ والی اس نے کہا ابو داود میں وہ مومن تھا یا مومن تھا؟ کہتا ہے ابو داود میں ہم. کہاں ہے ابو داود تو میں سوچتا رہا اس ابو داود کا دا نام کیوں لیا نا نہ سائیک کا لیا نہ مسلم نہ ابو داؤد تو میں نے کہا ہوتا کہ ہی سنیا ہونا نا ابو شیخ والی تھا ابو شیخ یاد نہیں رہا تو اس کی جگہ پہ کیا کہہ دیا ابو داؤد میں جس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ من صلی اللہ علیہ کس کتاب میں ہے وہ بھی اس مسئلے میں ٹانگڑا مولانا ضیاء الرحمان فاروقی اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے تلگنگ میں تقیر کرتے ہوئے فرمایا اللہ بیا ان کی قبور مسلم میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کتاب میں ہے تو کس نے کہا ہے آپ کیونکہ سٹیج پہ آپ بیان کریں کہ یہ مسلم میں ہے کہاں ہے مسلم میں تو پتہ ہوتا کوئی نہیں اس میں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں کیا ایک آیت ہے کل نفسن رائے قطل موت اس میں تو آپ نے مائنا کر لیا کہ جس طرح نمک عورتیں چکھتی ہیں اس طرح موت چکھنی ہے یہ تے آئے گی تے سمجھ آئے گی نا نمک ہوتا کہ کی, کی ہوا پتہ اس وقت لگے گا تو وہ جو دوسری آتی ہیں ان کو کہاں کرو گے کلو من الحا فا وجہ جلال کلو شعیل وہاں تو کوئی چکھنے والی بات نہیں کیسی عجیب میں نہ کیا بے صرف چکھنی ہے پتنی موت سے ان کو موت کیوں آتی ہے ہماری شکوا اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو کافر کا نئی بناتے تیرا مگر مزاق تجھے دیکھتے ہیں نا کئی گلیوں سڑکوں میں تو دیکھ کے تیرا مزاق بناتے ہیں کہتے ہیں ایک دوسرے کو کیا یہ وہی ہے كردم جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے یہ حاجت روا مشکل پشار نہیں ہے یہ, یہ وہ وہم جواب شكرا اور وہ خود رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں ہر وے ایسے ہیں رحمان کا ذکر نہیں مانتے ذکر بینا نام اور وہ رحمان کے نام کے انکاری ہیں میرا پیغمبر تو جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتا بے حجاؤ تم تو سچے رحمان کو نہیں مانتے ہو کھولے کل انسان ہو من آجل پیدا کیا گیا انسان من آجل جلد باز کیوں کہا گیا جلدی عذاب مانگتا ہے کہتا ہے لے آؤ ازاب لے آؤ ازاب پیدا کیا گیا انسان جلد باز میں گا تمہیں اپنی اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ ان کو تم سا اگر ہو تم سچے کب آئے گی قیامت کب آئے گا آجا لویادین کا بھروس کاش کے جانتے کافر ہائے کبھی جان لیتے کافر ہی بجی اس وقت کو کہ نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو ولان بلانبرین نہ اپنی پیٹھوں سے ہٹا سکیں گے آگ کو بلا ہم سرون نہ ان کی مدد کی جائے گی کاش یہ اس حالت کو جان لیتے تو کبھی نہ مزاخ بنا جی بلتا اتنی ہمبک ستن بلکہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک ان کو حیران کر کے رکھ دے گا فلا رضحا پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس آگ کو ہٹانے کی کیوں اور نہ ہم کو مولہ دی جائے گی ولا من میرے پیغمبر گھبرانا نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے مزاق کرنا تحقیق مزاق کیے گئے کئی رسولوں کے ساتھ من قبلے کا تو اسے پہلے کیا ہے تسلی تسلیبی صلی اللہو مزاق بنائے گئے گئے رسولوں سے تو اس سے پہلے پس گھیر لیا مزاق بنانے والوں کو ما قانو بھی اون اس چیز میں جس کا وہ کانو بناتے تھے یعنی عذاب جس عذاب کا مزاق بناتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا کولم اکلو حکم تقریف ہے دنیا بھی میرے پیغمبر کہہ کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں من رہمان ہے بن عذاب رحمان ہے رحمان کی طرف سے آنے والی مصیبتیں لوگ کون بچاتا ہے بلہم ان بالحم ان ذکر ربرزوم بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اراد کرنے والے لہم کیا ان کے معبود ہیں جو بچا سکتے ہیں ان کو من دون نہ ہمارے عذاب سے ہمارے عذاب کے مقابلے میں کوئی ہے معبود لا یتی ان سے ان کو کیا بچانا ہے وہ طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کے مدد کرنے کی بلا ہوں منا یوس اور نہ ان کو منا ہماری طرف سے یوس حبول تائید میسر ہے نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا یو ساب یہ سب سے بہترین ہے نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا بل بالمتا نہ ماننے کی وجہ دولت دنیا ایمان کیوں نہیں لاتے دنیا پہ مغرب ہیں بلکہ ہم نے برتنے کے لیے دیا بلکہ ہم نے نفا دیا دنیا کے مال کا ہاولائے ان ہاؤلائے کو آبا ان کے آبا و آباج کو ہتھا العمرو یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر موت کی عمر زندگی لمبی ہو گئی نا مال مر رہا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں حتا یہاں تک کہ ان کی عمر گزر گئی دنیا میں دولت میں کوٹھیوں میں کاروں میں مربوں میں کھیلتے کھیلتے زندگی گزر گئی اور اس دنیا میں مغرور ہو کر حق کا انکار کیا افلا یا رولنا تخلیف یہ ایت ہم پڑھ چکے ہیں جی کیا وہ نہیں دیکھتے ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے من اس کے کناروں سے افا کیا وہ غالب آنے والے ہیں ہماری تقدیر پر زمین سے مراد ارض کفر ہے جی کفر کی زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے اسلام کی زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے فتوحات مراد ہے جی اور یہ پیشن گوئی ہے جی نہیں سنتے بہرے پکار کو اظاما جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ولاب رب رب کا اگر چھو جائے ان کو اگر چھو جائے ان کو ایک کا یق تو ضرور کہیں گے یا وہی لانا ہائے ہماری کم بختی انالمی بے شک ہم تو ظالم اس وقت یہ کہنے لگ جائیں گے نظوازی نل قسطہ اور ہم رکھیں گے درازو انصاف کا قیامت کے دن پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ کچھ بھی اور اگر ہوگا عمل مسکال حبا تم خردل رائی کے دانے کے برابر خردل میں نے رائی ہپا دانا مسکال برابر اگر ہوگا کوئی امر رائی کے دانے کے برابر اطئینہ بے ہا ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے کفا بنا صدیب اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے ملاقات آئینہ موسا بہار اور تحقیق ہم نے دی موسا اور ہارون کو الفرقان وہ کتاب جو حق کو باطل میں فرق کرنے والی ہے تورات مراد ہے موسا کو اسالتن ہارون کو نیا بتا کہ وہ نائب تھے ہم نے دی موسا کو اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور کفر کے اندھیروں میں روشنی وذکرن اور نصیت للمتقین متقی لوگوں کے لیے کیا یہ ہاں دلیل نکلی جب پہلے نبیوں کا ذکر ہو پہلی کتابوں کا ذکر ہو تو وہ دلیل نکلی ہوتی ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے پہلے نبی بھی یہی کچھ کہتے رہے تھے پہلی کتابیں بھی یہی کچھ کہتی رہی تھی یہ دلیل نکلی ہے جی پہلی حضرت موس اور ہارون سے متقی کون ہے جی اللہ دینشو رو شرم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے وہ ہم من اور وہ قیامت سے ڈرنے والے تو جو کتاب ہم نے موسیٰ کو دی تھی, وہ فرقان تھی, ذکر تھی اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا کہ میرے سوا اللہ بننے کے لائق ہو کوئی نہیں وہ حاضا ذکر ہو مبارک ترغیب قرآن اور یہ قرآن نصیت ہے مبارکل نہ ہو جس کو ہم نے اتارا اب ہم تم لہو کیا تم اس کے منکر ہوتے ہو اتنی خوبصورت کتاب کا انکار کر رہے ہوسری ہو؟ دلیل, دلیل ہو گئی تحقیق ہم نے دی ابراہیم کو رشتہ من کبل قبل سمرا یعنی نبوبت سے پہلے ہم نے ان کو سمجھ دے دی تھی دانائی دے دی تھی حکمت کی باتیں سکھا دی تھی حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں ہم نے دی ابراہیم کو سمجھ من قابل موسا کو توراید دینے سے پہلے من قبل موسا کو توراید دینے سے پہلے حضرت ابراہیم کو سمجھ ہم, ہم تم لون جن کے آگے تم مجا بنے بیٹھے ہو شاہ نے مجاورت کا یہ جس طرح قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ یتیم سارے حرامی سر جھکا کے بدماش کھانے پینے والے اسی طرح وہ بھی کے سامنے یہ سر جھکا کے مجاور بن کے کرتے تھے یہ کیا ہیں مورتیاں سنتے ہیں ہر جسم استدول جب تم ان کو پکارتے ہو یہ سنتے ہیں تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں کالو کہنے لگے وجدنا آگانا سن پتا نہیں کہ سن دے نہیں کہ نہیں سن دے ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والے یہ مشرق کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہمارے باپ دادا غلط تھے انہیں سمجھ کوئی نہیں تھی کال تم انتم حضرت ابراہیم نے فرمایا تحقیق تم بھی اور تم اور تمہارے باپ دادا بھی فی مبین کھلی گمرائی میں ہو فتوا کب لگ رہا ہے؟ جب وہ تنے بادشاہ ایک طرف ہے قوم ایک طرف ہے باپ نے نکال ہے اور بڑا مشکل تھا بڑا مشکل تھا لیکن حضرت علیہ السلام کتنے دھلے کے ساتھ یہ فتوا لگاتے ہیں تم سارے گمراہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہتے ہیں آج اتنا کیا تُو لائے ہمارے پاس سچی بات اب یا نہیں بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جس نے ان کو پیدا کیا وہ انالا جال اور میں اس صداقت پہ من شاہدین گواہوں میں سے ہوں گواہوں میں سے گواہ میں بھی ہوں کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میرا مولا ہے اور اللہ کی قسم لن میں بندوبست کروں گا میں چال چلوں گا شاہدر میں نہ کرتے ہیں میں علاج کروں گا اس کو تمہارے بتوں کا بادن تو الو مدبرین اس کے کہ تم پھر جاؤ گے پیس دے کے کہیں جاؤ گے نا میں بندوبست کر لینا پہ چلے گئے بس کر دیا ان کو ریزا ریزا اللہ کبیر اللہ مگر ان کے بڑوں بڑے کو کچھ نہیں کہا لالوں شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے پوچھے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ کولاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا وہ واپس آئے مشرقوں کی عادت ہوتی ہے جہاں سے واپس آئے تو یہ سلام کرتے ہیں بزرگوں کا سلام کرنا تو یہ سلام کرنے کے لیے ماب خانے میں پہنچے کنڈا کھولا اندر گئے تو وہ تو کباڑ خانہ بنا ہوا کسی کی ٹانگ کوئی نہیں کسی کا پاؤں کوئی نہیں کسی کا ناک کوئی نہیں کسی کا کان کوئی نہیں کا ادھر بکھرا ہوا ہے کوئی اونتا پڑا ہوا ہے کہنے لگے کس نے کیا ہاں یہ نہ ہمارے معبودوں کے ذات لمن ظالمین وہ تو کوئی بڑا وہابی ہے بہت بڑا ظالم ہے بھائی جس نے یہ کام کی ہے کالو تو کچھ لوگ کہنے لگے سمینا فتن ہم نے سنا ہے ایک جوان کو یز ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے برائیوں کے ساتھ کہ سنتے نہیں ہیں کچھ نہیں کر سکتے مکھی نہیں اڑا سکتے یوکالحو ابراہیم اس کو ابراہیم کہتے کہنے لگے فاتو ہی اللہ لے آ اس کو لوگوں کے سامنے شہدون تاکہ وہ دیکھ لیں سب دیکھ لیں کہ ہم اس کو کتنی سخت سزا دیتے ہیں مدارک لے آ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں کچھ اور لوگ بھی گواہی دیں کہ ہاں ہاں یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے حضرت نیوی صاحب کہتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ جواب دے لوگ اس کے گواہ رہیں لے آؤ ابراہیم کو تاکہ وہ جو کچھ کہے نا تو لوگوں کے سامنے کہے قالو کہنے لگے آنتا پالتا ہاضا ت نے کیا ہے یہ پیالیہ تینا ہمارے معبودوں کے ذات اے ابراہیم تو نے کیا ہے کالا بل فا من منفا امام راضی تفسیر کبیر رور مانی بل بلفالہ من لہو بلکہ کیا ہے جس نے کیا ہے کبیرو حاضر بڑا ان کا یہ ہے الو ان ٹوٹے سے پوچھو ہو ان سارے ٹھاکروں سے پوچھو ان کانو یم سے پوچھ اگر یہ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے تم نے اس بڑے کے سامنے نظر و نیاز تھوڑی رکھی ہو اور چھوٹوں کے سامنے زیادہ رکھی ہو اس کو غصہ آ گیا ہو اتنے کو پکڑ کے سب کا ستیاں ناش کر دی ہو بلکہ کیا ہے جس نے کیا ہے اس کا فائل مقدر ہو گیا بڑا ان کا یہ ہے حضرت نیروی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے تو مراد حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو لیا کبیر جتنے تھے ان میں بہرحال انسان جو تھا وہ سب سے بڑا تھا ابراہیم نے اپنے آپ کو مراد لیا یہ حوالہ بھی کبیر کا ہے اور حضرت نیلوی صاحب نے اس کو پسند کیا ان کے بڑے نے یعنی حضرت ابراہیم نے اس لیے کہ بہرحال وہ بڑے تھے پھر وہ لوگ سوچنے لگے اپنے دلوں میں کالو پھر کہنے لگے انکم کو من تم ظالم بے شک تم ہی ظالم وار جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں جن سے ہم سوال جواب نہ کر سکیں ان کو معبود بنا لیا روسینیا کہنے لگے لکد عالمتا اچھی طرح جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں کسی کے تلاش میں تھے حضرت ابراہیم کوئی موقع ملے اور میں ضرب لگاؤں ان کے معبودوں پر آج وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا افتاب من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے کچھ رکم اور تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے کچھ تم پر ولی ماتا اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوافی تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی حضرت صاحب میں تھوکے تو نال تابود افن کا مینا حضرت صاحب نے کیا تھوکے محبود یہ کہنا بھی آسان عقل نہیں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے ان کو معبود بنا لیا تم نے کہنے لگے ہر رو اس کو جلا دو ونس رو آلیہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرو جی اپنے معبودوں کی مشرق بڑا پاگل ہوتا ہے اپنے معبودوں کی مدد کرو ان کو تم فائل اگر تم کچھ کرنے والے ہو انہوں نے آگ میں ڈال دیا آگ جناب جلائی گئی اسی گز لمبی چالیس گز چوڑی ایک دیوار بنوائی گئی اس میں چالیس دن تک ایندھن جلتا رہا لوگ منتیں مانتے تھے منتیں میں اتنا ہی دھن گا میں اتنا ڈالوں گا میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا ہم نے کہا اے برتن ٹھنڈی و سلام اور غیر مزر آرام دے اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک لگنے لگ جائے اللہ ابراہیم ابراہیم پر و ارادو بھی کئی نے ان کے اور بھتیجے لوت کو بھی نجات دے دی, اللہ دی اس زمین کی طرف بارکنا فیا جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی تھی عالمین جہان کے لوگوں کے واسطے شام فلسطین دلتی بارکنا شام و فلسطین و وہ نا لہو کا اور ہم نے بخشا ابراہیم کو اسحاف جیسا بیٹا وہ یاقوبا نافلطنگ اور یاقوب اور یاقوب بخشا نافل نفے میں کلن جالنا سال اور ہم نے سب کو نیکو کار بنایا وہ جالنا اور ہم نے کیا ان کو امام پیشوا دونوں تھے ہمارے حکم کے ساتھ اور ہم نے ان کی طرف حکم بھیجا وہی رات نیک کام کرنے کا وہی کامت سلام نماز قائم رکھنے کا اور دکات دینے کا وہ قانون اور وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے عبادت کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا شروع ہو جائیے جناب شروع سے اللہ تعالیٰ سارے سیگے جمع متکل کے بول رہے ہیں فجال نہ ہو مکثری کل نہ یا نا رکونی نجئی نہ ہو وہ نہ ہو یہ سب کچھ کرنے والے ہم تھے بچنے والے ہم تھے بچانے والے ہم تھے اولاد دینے والے ہم تھے وہ عبادت ہماری کرتے تھے لہٰذا ہمارے دعوے کو مانو کہ ہمارے سوا الہ بننے کے لائق کو کوئی نہیں ولوتن آتئینہ حکمہ دلیل نقلی تیسری اور لوت کو ہم نے دیا حکم اور علم اور ہم نے بچایا اس کو منل کریا اس بستی سے ہم نے داخل کیا لوت کو اپنی رحمت رحمت میں سال ہی ہونے کو کاروں میں سے تھا حضرت لوت کے بارے بھی جتنی لفظ آ رہے آج ادخلنا یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں نبیوں کو دینے والے عطا کرنے والے ہم ہیں لہذا ہماری عبادت کرو کروہن دلیل نقلی چوتھی اور یاد کرو نوح کو ادنا دام قبل جب اس نے پکارا من قبلو اس سے پہلے کس سے ابراہیم اور لوت سے پہلے جب نہ لو ہم نے اس کی بات کو سن لیا نج نہ ہو ہم نے اس کو نجات دی وہی بڑی گھبراہٹ کی کی. کے مقابلے میں جنہوں نے تکلیف کی تھی ہماری آیتوں کی ان بے شک وہ لوگ تھے برے تو اگر نہ ہو مجمعین ہم نے ان کو غرق کیا تھا حضرت نو نے ہمیں پکارا تھا ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہم نے ان کو نجات دی تھی ہم نے ان کو بچایا تھا ہم نے ان کی قوم کو غرق کیا تھا وہ سلیمان دلیل نقلی نکلی اور یاد کرو داود کو اور سلیمان کو کو مانے جب دونوں فیصلہ کرنے لگے ایک کے بارے میں فی اگنم الکون جب رات کو چر گئی تھی روند گئی تھی روند گئی تھی جب رات کو روند گئی تھی اس کھیتی کو غنم مل ایک قوم کی بکریاں کن نہائے اور ہم تھے ان کے حکم پہ گواہ باخبر ہم نہا پھر ہم نے سمجھایا وہ فیصلہ سلیمان کو تباہ کر کے رکھ دیا فصل تباہ ہو گئی وہ استغاثہ لے کے حضرت داؤد کے پاس آیا حضرت داؤد نے بکری والے کو بلا لیا اور دونوں کا موقف سن کے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ کھیت والے کو دے دی اس کا بڑا نقصان ہوا ہے حضرت سلیمان نے فیصلے کو سنا تو حضرت سلیمان کہنے لگے کہ اجازت ہو تو میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کروں فرمایا ہاں بیٹا تم فیصلہ کرو تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور کھیت بکری والے کو دے دیا جائے یہ بکریوں سے نفع حاصل کرتا رہے وہ کھیت کو سینچے فصل ڈالے سینچے جب وہ فصل اتنی تیار ہو جائے جتنی اس وقت تھی جب بکریاں داخل ہوئی تھی تو پھر کھیت کھیت والے کو واپس کر دیا جائے اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو یہ سمجھ دی تھی ہم نے ان کو حکم اور علم دیا تھا داود اجبالا اور ہم نے مسخر کیا دارود کے ساتھ پہاڑوں کو یو سب بہنا جو تصویریں پڑھتے تھے وہ اور ہم نے مسخر کیا پرندوں کو وہ بھی تصویریں پڑھتے تھے یہ مطلب ہے ہم نے مسکر کیا پرندوں کو وہ بھی تصویریں پڑھتے تھے محفوظ رکھے تمہاری لڑائی میں زرا مراد ہے جی لوہے کی زرہ بناتے تھے اس سے پہلے کوئی بندہ زرہ نہیں بناتا تھا یہ جی حضرت داؤد کو اللہ نے فن تم شاہ کے روم بس کیا تم شکر گزار بنتے ہو استفام تل یعنی شکر گزار بنو بھلے سلیمان اور ہم نے مسفر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو تم دو تیز ہوا تجریب امری چلتی تھی سلیمان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں بیت المقدس شام سورج سواد میں ہم پڑھیں گے تجریب بے امر ہی ان نرم نرم چلتی تھی اور یہاں فرمایا صفتا تم دو تیز تندو تیز علما نے کہا ہوا تو تندو تیز ہوتی تھی مگر سلیمان کی مرضی سے نرم چلتی تھی تجری ہی رخان حضرت مولانا اب الغنی جاجر بھی رحمت اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا تخت اڑانے کے لیے تیز سواریوں کے لیے نرم تخت اڑانے کے لیے تیز چلتی تھی اور سواریوں کے لیے وہ تیز نہیں ہوتی تھی نرم ہوتی تھی وہ کناک بکل شعین <آلِمِين> اور ہم ہیں ہر چیز کو جاننے والے کیا مطلب پہلے کیا کہا ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا حضرت نو کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ حضرت داؤد کے ساتھ کرنے والے ہما کن ہمیں کنا کن بھی کن اللہ کہنا چاہتے ہیں دان بھی ہم سب کچھ جاننے والے بھی ہم ہیں کس طرح کرنے والے ہم ہیں جاننے والے بھی ہم ہیں وہ منت شیاتی اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے جن آپ کو شیطانوں کو یہ سو نو اس کے لیے لگاتے تھے سمندروں میں لگا کے موتی نکالتے نکالتے اور وہ کرتے تھے کچھ اور کام دونوں ڈالک اس خوری کے علاوہ مسجد بنائی انہوں نے بڑی بڑی دیگے بناتے تھے اور عمارتیں بناتے تھے کرتے تھے وہ کچھ اور کام اس کے علاوہ وہ کنہ لہم اور ہم تھے ان شیطانوں کی حفاظت کرنے والے ان کی سرکشی سے بچانے والے کنٹرول رکھنے والے یہ کنہ جگہ جگہ بار رکھنا اللہ بتانا چاہتے ہیں سب کچھ کرنے والے ہم میں نبیوں پر انعامات ہم نے کیے تھے وہ اونا دار ابا دلی نکلی چھٹی اب ائو اور ایوب نے جب پکارا اپنے رب کو بے شک مجھے لگ گئی ہے ہم نے کھول دیا اس سے تکلیف کو آتے نہ ہو اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے مسل ہوں ماں اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی جو پہلی اولاد مر گئی تھی وہ بھی عطا کر دی اتنے اس کے ساتھ اور بھی دے دیئے رحمتم من اندنا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے و ذکر آبدین اور نصیحت ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت یادگار ہے و اسماعیل دلی نکلی ساتمی اسماعیل ادریس ذوال اور اسماعیل کو یاد کرو ادریس کو یاد کرو کو یاد کرو کل من سب کے ساتھ سبر کرنے والے تھے، میں سے نکلی آٹھویں اور مچھلی والا حضرت یونس حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی والا انضابہ واضح مند جب نکل جب, جب چلا گیا موازے مند غصے میں بھرا ہوا گاؤں سے نکل گئے اب اللہ نے کہا عذاب آنا ہے تو آنا ہی آنا ہے ابھی اللہ نے نہیں کہا تھا کہ جائیں گے نکلیے اللہ کے حکم سے پہلے نکل کھڑے ہوئے پس انہوں نے گمان کیا اللہ نقدر را لیے کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے الزام المخاطب بما لا يلتظم حضرت کشمیری کہتے ہیں مخاطب کو وہ الزام دینا جس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو اور پیار میں بات کہنا اچھا اچھا میرا پیغمبر نکل گیا میرے پیغمبر سمجھیا بھائی کابو نہیں پا سکتے حالانکہ حضرت یونس یہ کب سمجھ سکتے ہیں حضرت یونس کے وحم و میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی یہ پیار کا معاملہ ہے یا محفوظم منل قدر ابن عباس کہتے ہیں دون القدرت لن نقدر قدرت ماقوز منل قدر قدر بینا تنگی اللہ شاہ یا قدر یونس نے کیا گمان کیا تھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے وہ چلے گئے ہیں تو ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے نہیں کشتی میں بیٹھے گئے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا رات کا اندھیرا لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں صبح تیری ذات شریکوں سے پاک ہے انی تم من الظالمین، نہ لو ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا غم میں ہم نے اس کو نجات دی تھی غم سے مومنی اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو یونس کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی ہمیں اس طرح پکارے ہم اس کی مصیبتیں بھی ٹال کے رکھ دیتے ہیں وزکری دلیل نکلی نومی اور یاد کرو زکاریا کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو اے میرے لہو ہم نے اس کی بات کو قبول کیا ہم نے اس کو یاد بخشا وہ اسلام نہ لہو جہ اور ہم نے اس کی بیوی بی اس کے لیے تندرست کر دی اولاد کے قابل بنا دیا تو یہ سب ہمیں پکارتے تھے مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تو یہ سب انبیاء ہمیں پکارا کرتے تھے لہذا ان انبیاء کو مت پکارو ان کی طرح تم بھی مجھے پکارو ان سارے خیرات بے شک یہ جماعت نبیوں کی جن کے تذکرے ہم نے پڑھے یہ دور دور کے لیتے تھے نیکیاں بلائیوں کی طرف دوڑتے تھے اور یہ سارے ہمیں پکارتے تھے رگا بند امید سے رحمت کی رہا بند اور ڈر سے ہماری پکڑ کا وہ جو صورت بنی اسرائیل میں ہم نے وہ آیت پڑھی وسیلے والی اوہم اکربو تو وہاں یہی بات ہے نا کہ وہ نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنی حائطیں رکھتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے یہ آیت اس کی تعید کر رہی ہے تعید میں آپ پیش کر سکتے ہیں یدعوننا رغبوں ورہبا وقانو لنا خاشین اور وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے آجی کرنے والے تھے واللہ تھی آسنت فرجان دلیل نکلی دسمیج اور یاد کرو اس عورت کو جس نے محفوظ رکھا فر اپنی عصمت کو مریم جی مریم مراد کون ہے مریم فن فخنا فی روحنا پھر ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح اضافت تشریفی ہے جی اپنی روح وجالنا ہم نے کر دیا مریم کو وبنا ہا اور اس کے بیٹے کو آیت العالمی نشانی لالمی جہان کے لوگوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانی دیکھو کہ بغیر باپ کے بیٹا دنیا میں آ گیا اناضی امت کم امتم واحد بدلائے نکلیا دس دلائل نکلیا سے متعلق ہے جی آیت بے شک یہ تمہارا دین ایک دین بمیندین جی ابن عباس کا قول ترتبی نے نقل کیا ہاؤ لائے کلہم مجتمعون علی التوحید یہ سارے کے سارے نبی جمع تھے توحید پر فالامت امت بمینا ادین اللہ الاسلام بے شک یہ دین ہے تمہارا ایک دین کیا لا الہ الا اللہ ربو کم فاق اور میں ہوں رب تمہارا بس میری عبادت کرو حضرت صاحب کہتے ہیں اور بہت خوبصورت مینا کیا فرماتے ہیں وہ آنا رب یہ جو واؤ ہے یہ بیانی ہے تفصیل ہے دین کی تفصیل ہو رہی ہے بے شک یہ دین ہے تمہارا ایک دین حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسہ تک سارے نبیوں کا دین بے شک یہ دین ہے تمہارا ایک دین کیا نی یعنی میں ہوں رب تمہارا بس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو یہ ہے دین تمہارا ایک دین بتخا بہن اور انہوں نے اختلاف کیا اپنے معاملے میں آپس کے اندر کوئی بات نہیں کر لیں اختلاف سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے یہ کیا ہے کیا جی بھائی اگر سارے نبیوں کا دین ایک ہے تو شرک کہاں سے آیا یہ سوال پیدا ہوا سوال مقدر کا کیا ہے بھائی تم کہتو ایک دین ہے تو یہ شرک کہاں سے آ گیا تو فرمایا تکرختلف ہوں بکھرا بکھرا بنا لیا انا اپنا دین حضرت صاحب میں نہ کرتے وکھرا وکھرا بنا لیا اپنا دین اور انہوں نے اختلاف کیا اپنے دین میں آپس کے اندر کوئی بات نہیں سب نے لوٹ کے تو ہمارے پاس آنا ہے نا پھر ہم بتائیں گے کیا عمل من سے بشارت بس جس نے عمل کیے نیک اس حالت میں کہ وہ مومن ہے فلاں کفران ال جی نئی ناشکری ہوگی اس کی کوشش کی اس کے عمل کی کوئی ناشکری نہیں ہوگی وہ انا لہو کا اور بے شک ہم لکھنے والے ہیں وہ ہرامنا کریتن تقیق ہے دنیا بھی اور کار ایماند کی خبر ہے حضرت صاحب محنہ کرتے ہیں ایمان لانا ناممکن تھا ان بستی والوں کا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا نا اس لیے ہلاک کیا تھا کہ بجا مورے جب ان کا ایمان لانا ناممکن ہو گیا تھا ہدایت پہ آنا ناممکن تھا ان بستی والوں کا جن کو ہم نے ہلاک کیا آنا ہوں لاجر جیور وہ نہیں لوٹ کے آئیں گے دوبارہ دنیا میں حتہ اضلاف ہوتے ایاجوج جہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور, اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے پھل جائیں گے مراد متلک کافر ہیں ان کی تعین میں تسلی بخش کول کونی جی جاجوج ماجوج کیا ہیں اجن سے محفوظ ہے آپ کا شولا مارنا متشاب میں سے اس کی کھوج میں لگنا کون ہے کیسے ہیں کیسی قوم ہے متشابہات میں سے ہے جی اتنا ایمان رکھنا کہ ہیں کیا ہیں اللہ بہتر جانتا ہے وقت رب الوعد الحق کو تب معلوم ہوگا جب نکل آئیں گے نا وہ قیامت آج تب معلوم ہوگا کہ نزدیک آ گیا وعدہ سچا قائدہ شاہن اب سارینا کا فروخت اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کافروں کی پھٹی کی پٹی تنیا ویسن اکھا حضرت صاحب میں نہ کرتے تنیا ویسن جیسے بندہ مرنے لگتا ہے نا تو اس کی آنکھیں چھت کی طرف لگ جاتی ہیں جسے ہم کہتے تنی ہیں نا میں اکھا یا ویلنا. کہیں گے ہائے ہماری کم بختی کد کن فی غفلتِن ہم تو ساری زندگی رہے غفلت میں منہاذا اس دین سے بلکہ ظالمین بلکہ ہم ظالم تھے صبح و درج کے بعد اس باب شروع ہو جانے چاہئیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائے کیونکہ منزل بھی یاد کرنی ہوتی ہے طالبات تقریباً سو سے زیادہ شہر کی بچیاں شریک ہیں عورتیں بھی شریک ہیں اتنا جلدی ان کا آنا ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے ظلم کف پیغمبر کا نام ہے دورہ تفسیر تفصیل القرآن کب ختم ہو یہ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے تو جب رمضان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں عید الفطر کب قبض ان کو عید کی تیاری کی پڑ جاتی ہے جی حضرت ہارون موسیٰ کی عمر میں کتنے بڑے تھے خاص علم تو نہیں ہے حضرت موسیٰ کے بارہ قبیلوں کے نام بتائیں جی یہ نام آپ کو کئی تفسیروں میں اردو کی جو تفسیریں ہیں ان میں آپ کو عام طور پر یہ نام مل جائیں گے جی ہمارے حال پر رحم فرمائیں آج لنگر میں تشریف لائیں باورچیوں سے کہیں کہ ترمینوں کا روزہ ہوتا ہے کل بھی ہمیں دوسری مرضہ سالن نہیں ملا استاد محترم باورچی بڑے سرکش ہو چکے اٹھاپ اصاؤ اٹھائیں سرکشوں کا تو یہی علاج سالن تھوڑا کھایا کریں اس سے پیاز زیادہ لگتی ہے دہی نہیں ہوتی صبح ہاں بولتے نہیں ہوتے. دہی ہوتی ہے شام کے ٹائم نہیں ہوتی اچھا اچھا یہ لیں جی بلائی مندر کبرمر تین کا بیرل بیرا خراب ہے یہ ان کو دیں جی درست کروائیں مسور صاحب کو دیں یہ یار آپ دفتر میں بتا دیا کریں ایسے کام نہیں وہ پرچی جو کل مجھے آئی تھی پھر میں میرے پاس پرچی اب نہیں ہے کہ میں اس کے جواب دوں آپ ویسے مجھ سے ملنے پہلے بڑی گرمی ہوتی ہے پھر افطاری کے بعد چائے دیتے ہیں مہربانی فرما کر شربت وغیرہ دیا میرا تو خیال ہے یار چائے افطاری کے بعد اچھی ہے دل کرتا ہے روزہ رکھنے کے بعد چائے کھولنے کے بعد یا, یا یا یا قزل کتاب اسے کون سی کتاب مراد ہے اگر تو ریت تو موسر یا یا کو ایک کتاب ملی تھی نہیں اس کتاب پر عمل کرنا مراد ہے کہ آپ اس کتاب پر عمل کریں من تراب راب قدم فرصے رسول یہ اتنے معذوف جو ہیں وہ ماننے پڑتے ہیں جو مراج کو سبق کچھ تفیق فرمائیں دوپہر کو سخت گرمی ہوتی ہے روزہ مشکل ہو جاتا ہے وقفہ کم کریں اور سبق تھوڑا جلدی شروع کر دیں ایک گھنٹہ پہلے چھٹی کر دیں دیکھتے ہیں لیکن ہے بات یہ مشکل بلکہ آپ زیادہ ٹائم دیں تاکہ زیادہ ٹائم ہو اور زیادہ ٹائم لگایا جائے تاکہ یہ ختم ہو جاتی ہے